الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المصلي اما بعد فعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلات والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلات والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب سسینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے اے لوگ بے شک کی جی قیامت اس کی دہشت اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بفرت درود شریف پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وفہ وبارہ وسلم قرآن قصے لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہے آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے اچھی نیت کی بہت اہمیت ہے اسلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان علیشان ہے نیت المقمن خیرمن من ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھے اچھی نیتیں کر لیجئے اول تاخیر شرکت کی نیت کر لیجئے توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کر لیجئے ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کر لیجئے اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کر لیجئے موقع لیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کہنے کی نیت کر لیجئے یہ ماہ رمضان نزول قرآن کا ماہ ہے چنانچہ سر قدر میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رکھنے والا بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا بے شک ہم نے اسے تفسیر خزاں ان یعنی قرآن مجید کو لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یکارگی شب قدر میں اتارا عاص بن وائل یا ابو جہل یا پھر عبی بن خلف یہ انکار باف یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں ان تینوں میں سے کوئی اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ عبی بن خلف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے بحث کرنے لگے تکرار کرنے لگے اس کے ہاتھ میں گلی ہوئی ہڈی تھی اس کو توڑتا جاتا تھا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتا جاتا تھا کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالی زندہ کرے گا میرے آقا میرے مولا ہاشمی داتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم نے فرمایا ہاں اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا اس پر جو آیت نازل ہوئی اور مزید آیتیں بھی ہم پڑھنے سننے کی سازت حاصل کرتے ہیں سناچے سورہ یاسین کی آیت نمبر ستہتر سے ہم انشاءاللہ شاء اللہ اعزاجل سنیں گے سورہ یاسین جو ہے یہ میں پارے سے شروع ہوتی ہے اور میں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے اور اسے قرآن پاک کا دل کہا گیا اس کی تلاور پر دس قرآن کی فضیلت ہے اس کی تلاوت پر بیس حج کا فواب ہے اللہ ہمیں کثرت تلاوت کی عطا فرمائے صرف رمضان میں نہیں رمضان کے علاوہ بھی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہی رہنا چاہیے سنچے آیت نمبر ستر سے ہم سنتے ہیں خلا اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جب ہی وہ شریق جھگڑالو ہے اور پھر شانی نزول بیان کیا گیا ہے خزاں انفان میں جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا <رَمِيمًا> ترجمۂ تنظولیمان اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا تفسیر کہ قطرہ منی سے پیدا کیا گیا ہے بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جبکہ وہ بالکل گل گئی کل اب اول ہوا تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا ہوا ہوا بھی کل خلق نالی اور اسے ہر پیدا عشق کا علم ہے تو سیر خزاں پہلی کا بھی اور موت کے بعد والی کا بھی عبی بن خلف یہ جھگڑالو میرے اقلی سلاسلام سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں بحث کرتا ہے اور ایک گلی ہوئی ہڈی کو وہ توڑتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم کہتے ہو کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا اور میرے اقالی سلا تو سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے بھی اللہ تعالیٰ بننے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت میں رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تائید فرمائی اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے انجام سے ہیں کہ فرمایا تو دو میں جائے گا لاہ ابئی بن خلف یہ رئیس المنافقین ہے فکوں کا سردار اور ایسا بدبخت کہ اس نے ایک گھوڑا پالا ہوا تھا اس کا نام اود رکھا اس کو چراتا لوگوں سے کہتا اسی گھوڑے پر سوار ہو کر میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو معذ اللہ قتل کروں گا جب شہن شاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی فرمایا انشاءاللہ اللہ میں ابئی بن خلف کو قتل کروں گا چنانچہ ابئی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر غزوہ عہد میں آیا عبی بن خلف نیزے کے زخم سے بے قرار ہو کر راستے بھر تڑپتا بل رہا یعنی میرے آکالی سلاد اسلام نے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر اس کو مارا اس کو معمولی سی خراش آئی تھی لیکن یہ راستے بھر بے قرار رہا تڑپتا رہا بلبلاتا رہا یہاں تک کہ غزہ احو سے واپس آتے ہوئے مقام شرف میں جنم میں داخل ہو گیا موت کے گھاٹ اتر گیا میر آج میں مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان فرماتے ہیں جو کافر جہاد میں نبی کے ہاتھ سے قتل ہو وہ دوزق کے سخت تر طبقے میں جائے گا اور نبی کو قتل کرنا بدترین کفر ہے ایسے ہی نبی کے قتل کا ارادہ کرنا بدتر کفر ہے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک کافر کو جہاد میں قتل کیا اوبئی ابن خلف کو یہی جھگڑا لو جو میرے اقالی سلاۃ وسلام سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے انکار کے سلسلے میں بحث و تکرار کرنے آیا اور اپنی جہالت کا اظہار کرنے آیا تھا یہ گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا تھا کیسا احمق ہے کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ابتدان ایک گندا نطفہ تھا گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تک اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں جان ڈالی انسان بنایا ایسا متکبر ہو رو گیا ایسا مغرور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہی انکار کرتا ہے جھگڑنے آ گیا اور اتنا نہیں دیکھتا کہ جو کادر برحق اور زوجل پانی کی بوند کو قوی اور توانا انسان بنا دیتا ہے اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی دینا کیا مشکل ہے کیا وائر اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے مودی چینل کے ناظرین آٹ نمبر اسی تک میں نے تلاوت کی تھی آگے جو آئے ہیں آئیے وہ بھی سنیے اشاد ہوتا ہے اول خلاسمتی اخلوق الخلوق مقل و حوق قلع ترجمہ کنزلیمان اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا تفسیر خزہ انفان یا انہیں کو بعد موت زندہ نہیں کر سکتا بلا کیوں نہیں بے شک وہ اس پر قاتر واہلیم اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کو جانتا اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے کیا کہنے عرب میں دو درخت ہیں جو وہاں کے جنگلوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں ایک کا نام مرخ ہے اور دوسرے کا نام عفار ہے ان کی خاصیت یہ ہے جب ان کی سب شاخیں کاٹ کر ایک دوسری پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی باوجود یہ کہ وہ اتنی تر ہوتی ہیں کہ ان سے پانی ٹپکتا ہوتا ہے اس میں قدرت کی کیسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی زد ہر ایک ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ لکڑی کو جلائے جس کا مطلق کی یہ حکمت ہے وہ اگر ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے تو اس کی قدرت سے کیا آجیب اور اس کو ناممکن کہنا آسارے قدرت دیکھ کر جاہلانا معائن انکار کرنا ہے اس کی قدرت جس نے انسان کو ایک قطرے سے بنایا اس کی قدرت دیکھیے کہ اس نے آگ اور پانی کو جمع کر دیا اس کی قدرت دیکھیے کہ آسمان و زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا بے شک بنا سکتا ہے واہ الخلا کل علیم وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا اور مدین چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین میں حیات بادل موت پر دلال کھائیں کیے اور اس سے پہلے کیا فرمایا اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں تو اللہ تعالی کی شان دیکھی کہ اس نے ہمارے لیے چوپائے بنائے یہ بکریاں بھیڑیں دمبے گائے بھینسیں بیل وغیرہ اور کیسی اس میں حکمتیں کیسی مسلحتیں تو اللہ تعالیٰ کا ان اشیاء کو پیدا کرنا اس کے اختیار اس کی قدرت پر دلالت کرتی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار اور قدرت کو ایک اور طریقے سے واضح فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا نطفہ انسان کی منی کی ایک بوند ہے جس کے اگر اجزا فرض کیا جائیں کہ اس کے اندر بہت سے ہیں تو وہ سب مساوی اور متشابہ ہیں بالکل ایک جیسے پھر اس سے اللہ تعالی نے انسان کو منایا خون بھی گوشت بھی اسی قطرے سے بال بھی رگے بھی پٹھے بھی ہڈیاں بھی اللہ اکبر دیکھیے کہ زبان جو ہے یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے ناک بھی گوشت کا ٹکڑا ہے زبان میں لمس اور ذائقہ ٹیسٹ کی حص ہے اس سے کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا ذائقہ کیا ہے اور ناک یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے مگر اس کے اندر سونگنے کی حص اللہ تعالیٰ نے رکھی زبان یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا اللہ کی قدرت دیکھیے کہ زبان میں بولنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کان یہ کیا ہے یہ بھی تو گوشت کی بوٹی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سننے کی قوت رکھی ہے یہ سب گوشت ہیں مگر ایک ہی گوشت کے ٹکڑے میں ایک جگہ کچھ اثر ہے دوسری جگہ کچھ اثر ہے آنکھ میں چربی ہے انسان کے جسم میں اور بھی چربی ہے ایک چربی سے دکھائی دیتا ہے دوسری چربی سے کیوں نہیں دکھائی دیتا اللہ تعالی کی اس قادر و قیوم کی قدرت ہے اس کی حکمت ہے کہ وہ گوشت کے جس ٹکڑے سے چاہے سنو دے گوشت کے جس ٹکڑے سے چاہے گویائی کروا دے گوشت کے جس ٹکڑے سے چاہے سونگنے کے اثرات پیدا فرما دے جب انسان اپنے اعضا میں غور کرے تو ہر عزو کے خواص اس کے اثرات اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو ظاہر کرتے تو دوبارہ ایسے انسان کو پیدا کرنے کو وہ جو باعث سمجھتے تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ پانی کی ایک بے جان بوند سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو مرنے کے بعد جب عام انسان کی بات ہے وہ مر کر مٹی ہو جائیں گے تو انہیں اللہ دوبارہ کا واطلہ پھر دوبارہ زندہ فرمائے گا جو قیامت کے روز اٹھائے جانے کے منکر ہیں انکار کرتے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ وہ بغیر دلیل کے کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا دوسرے طرح کے لوگ جو ہیں وہ یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان مر جائے گا گوشت گل سڑ جائے گا اس کی ہڈیاں وہ بوسیدہ ہو جائیں گی پرانی ہو جائیں گی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی بکھر جائیں گی انسان کا جسم مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جائے گا جب بہت سے اجسام مٹی کے ذرات بن کر بکھر جائیں گے ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے مخلت ہو جائیں گے تو ان مختلف اور مخلط اجزاء کو کیسے الگ الگ کیا جائے گا پھر ان کو کس طرح جوڑ کر وہی پہلے والا انسان بنایا جائے گا سوریہ سین کی آیت نمبر ستہتر اور اٹھتر میں ان کے شبوہات کا ازالہ کیا گیا آیت نمبر ستہتر اور اٹھتر میں اور کیا ارشاد فرمایا گیا میں یہ لے آئے اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئی کالیوں ہلوی تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار نے بنایا وہی کل خل کنالی اور اسے ہر پیدا کا علم ہے اس کے لیے کوئی مشکل مشکل نہیں ہے قیامت کے روز حضرت سیدنا اسرافیل فیل علا نبی جینا والی ہی سور پھونکیں گے اور ان کی پکار پر سب جمع ہو جائیں گے پارا چھبیس سور قوف آیت نمبر اکتالیس میں شاد ہوتا ہے ترجمہ کنزلیمان اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا یعنی حضرت اسرافیل علیہ اسلام ایک پاس جگہ سے کس جگہ سے سخرائے بیت المقدس سے بیت المقدس اس کو عام طور پہ کہتے ہیں ملک شام جو آسمان کی طرف زمین کا سب سے قریب مقام ہے حضرت اسرافیل علیہ اسلام کی ندا کیا ہوگی اے گلی ہوئی ہڈیوں بکھرے ہوئے جوڑوں ریزا ریزا شدہ گوشتوں پراگندا بالو اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلے کے لیے جمع ہونے کا حکم دیتا ہے باہر شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی علی رحمتہ اللہ القوی نے جو لکھا ہے آپ کو پیش کرتا ہوں قیامت بے شک قائم ہوگی اس کا انکار کرنے والا کافر ہے حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اسی روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح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 کوئی پیدل کوئی سوار ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر دو کسی پر تین کسی پر چار کسی پر دس ہوں گے کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر کو جائے گا کسی کو ملائکہ کا کر لے جائیں گے کسی کو آگ جم آ کرے گی یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائے کا دانا گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب یعنی سورج سن ایک میل کے فاصلے پر ہوگا رابع حدیث نے فرمایا معلوم نہیں میل سے مراد سرمے کی سلائی ہے یا میل مسافت اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب چار ہزار برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس طرف آفتاب کی یعنی سورج کی پیٹ ہے پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے اس وقت کے ایک میل کے فاصلے کو ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا تپیش اور گرمی کا کیا پوچھنا اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوم میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا اس کی تپیش کون بیان کر سکے اللہ ازل پناہ میں رکھے بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کسرت سے پسینہ نکلے گا کہ ستر دس زمین میں جذب ہو جائے گا پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا کسی کے ٹخروں تک کسی کے گھٹنوں تک کسی کے کمر کمر کسی کے سینے کسی کے گلے تک اور کافر کے تو منہ تک کڑ کر, کر مسلے لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا اس گرمی जो حالت میں پیاز کی جو کیفیت ہوگی कांटा بیان نہیں زبانیں की کر کاٹا ہو جائیں گی بازوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے ہر सोने بقدر گنا تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا جس نے چاندی سونے کی زکار نہ بھی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ پیشانی اور پیٹ پر داغ کریں گے جس نے جانوروں کی سکار دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگھوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو واض قیاس پھر باوجود ان مصیبتوں کی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا بھائی سے بھائی بھاگے گا ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے بیوی بی بچے الگ جان چڑائیں گے ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار کون کس کا مددگار ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا اے آدم دو زخیوں کی جماعت الگ کر عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے ارشاد ہوگا ہر ہزار سے نو سو ننانوے یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑے ہو جائیں گے حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے ایک ہو دو ہو سو ہو ہزار ہو تو کوئی بیان بھی کرے ہزار ہاں مصاحب وہ بھی ایسے شدید کے الاما الاما اور پھر سب تکلیفیں دو چار گھنٹے دو چار دن دو چار ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن کے پچاس ہزار برس کا ایک دن ہوگا اور پھر آگے مزید بیان کر کے میرے اکالی سلاۃ اسلام کی شفات کا بیان ہے اللہ تعالی ہمیں شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے مکاشفت القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لے لکھتے ہیں اے ناتماں انسان ذرا سوچ تو صحیح کہ اس دن کی ہولناکی اور شدت کتنی عظیم ہوگی جبکہ لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے تمام ستارے بکھر جائیں گے سورج اور چاند کی روشنی زائل ہونے کی وجہ سے زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی اسی حالت میں آسمان اپنی اس تمام ترعزمت کے باوجود پھٹ جائے گا وہ آسمان جس کا حجم پانچ سو برس کا سفر اور جس کے اطراف و اکناف پر ملائکہ تصویر میں مشغول ہیں اس کے پھٹنے کی حیبت ناک آواز تیری قوت سمات پر زبردست خور چھوڑے گی اور آسمان زردی مائل پگلی ہوئی چاندی کی طرح بہ جائے گا اور سوخی مائل تیل جیسا ہو جائے گا آسمان جھڑی ہوئی راک کی طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے اور بڑھانا پا لوگ وہاں بکھرے ہوئے ہوں گے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں مخلوق کے ازدحام اور بھیڑ بھاڑ کے متعلق ذرا غور کرو عرصۂ محشر میں زمین و آسمان کی تمام مخلوق فرشتے جن انسان شیطان جانور درندے پرندے سب جمع ہوں گے پھر سورج نکلے گا اس کی گرمی پہلے سے دگنی ہوگی اس کی حدت میں موجودہ کمی دور ہو جائے گی سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا اس وقت عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کے سائے میں آبرار ہوں گے یعنی نیک ہوں گے اور سائے عرش کس کس کو ملے گا یہ مکتبۃ المدینہ کی متبہ کتاب دی رسالہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے دیکھا جا سکتا ہے قیامت ظاہر قائم ہونی اس کا انکار کرنا کفر ہے ہمیں اللہ تعالی اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے مدنی محل اپنا لیجئے انشاء جذبہ بھی ملے گا فکر آخرت بھی نصیب ہوگی یہاں قبر کی باتیں ہیں آخرت کے باتیں جنت کے باتیں دوزک کے باتیں اطاعت و فرما برداری کی باتیں گناہوں سے بچنے کی باتیں ہیں نیکیوں کی ترغیبات ہیں الحمد للہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا آخرت میں آفیت آفیت و آفیت نصیب فرمائے آمین بجاہ جاہ نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم